اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو امان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنی فضل سے اور انعام دیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے